نحسن الله سحبه ونستغيه ونستغيه ونستغيه ونطرسه ونعود الله من شرور أن خصل ومن سجد في عمالنا من يهده الله فلا ومن يهده فلا هابج لنا. وأشهد الله يجاهد الله عبده ورسوله يا عشر جسين آمنوا اتقوا الله حقا تخافيه ولا تقوم تنا إلا وأنتم مسلمون يا عشرنا تتقوا ربكم حبك حرككم من نفس واعجة وقرأت شهاد جهان وقف منهما أجانا كثيرا وحساكرا واتقوا الله ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اامرو الصدق الله بقوله قولا سميلا يستهلكهم عالمكم ولا يغلب ظروفهم ومن تلقاها واطوله فقد فات فوز العينا بعد فقد هي الحديث كتاب الله وفيك الهجل يهجل محمد صلى الله عليه وسلم. وشغل قمور محفظاتها. وكل محفظة الظلعة. وكل من عقل مغلالة. وكل ضلالة حكاة. فعب بالله السميع جديد من الشيطان الظليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم آلَاتِهِ مِنْ إِنَّ قَرُونَ. نوجوان کام کی ایک آئے پڑی ہے جس میں اللہ رب اللہ نے اپنی بڑی اہم نشانی اور اپنی قدرت بنا دی ہے اور اس سورت میں جب اللہ کارہ میں بلکہ یہ سورت ان سورتوں میں سے ہے جس میں اللہ نے اپنی بڑی بڑی شادیاں بیان کی ہیں اور لوگوں کو اس پر غور فکر کرنے کی دعوت کی ہے انشانیوں میں سے ایک شادی یہ ہے میا بجی اور سوچیں کہ آپ سے پالوکار کو محتمک نیا بیدی, دو خاندان دو ملک دو کبھی دو رقط کے ہوتے ہیں لیکن اللہ ہٹانا اپنے شب و پرکھ سے دونوں کے اندر مل پر دونوں کے اندر اور دونوں کے اندر کسان اور اندردی کا ایسا جتنا پرین کر دیتا ہے کہ اس اندر آپ متحدہ دل ستھا لوگوں دنیا میں بڑی سفر پر کرنے والے اور تعلق رکھنے والے ہیں کوئی کاروباری ہے کوئی دوستہ معاملہ ہے کسی نے جتنے سے تعلق صحاف رکھا ہے بہت سارے بہت قسم کے تعلقات لوگ کائن کرتی ہیں لیکن نکال کے ذریعے دنیا کسی کے لوگ کائن اللہ تعالیٰ قائم کر دیتا آپ نے بتایا ایسوں کو ایسی محتم اور ایسا کا چھوٹ کاجو کسی اور تم کو نہیں ملے گا نبر جسم سہارا کئی نظر کرنے کا جس طرح سے لوگ نکال کر کے جوڑے ناہ کے اندر اندر سارا محبت پیدا کر دیتا ہے اور اس قدر ان کے اندر یہ کاجو مزبوس کر دیتا ہے ایسا کاجو کر ایسی محبت کرنے والے دنیا میں کسی دن اور کو نہیں دیکھو اللہ رب کی بڑی علاقت اور شانی ہماری توسیع کی ہماری قدرت کی اور ہمارے مکمل مسلمیا اور آخرت کے مالک کو سارا ہونے کی وہی لکھا وجہ سے میری سرکو سے کنفر اے کر میری نشانیوں میں سے اور میری قدرتوں میں سے بڑی قدرت سے ابھی سے کو منوارا کہ ہم نے سمارے ہی نشر کرتے سے جورا پیدا کیا ہے اور پھر ہم نے جانگار دینے کے بعد وہ پور میں گئی تھا اور یہ جوڑا مہینے چیزیں پیدا کیا ہے یہ دس پورو میں نہیں تھا تاکہ تم کو سکون اور اطمینان اور راہ کھاتے ہو پھر اللہ چار کام ڈرا کر دئی میں اپنی مدد کر دوں اور اللہ نے اپنے فٹو کرم سے نکال کر دینے کے بعد چورے ایک دونوں کے درمیان کا سہ کارا محبت پیدا کرتا ہے واراہنا اور رہے کو سخت اور محنت کا کارا پیدا کر دیتا ہے ایک محبت پیدا کیا اور محبت کے بعد ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور انہرانی کر کے جاتی ہے پیدا کر دیتے ہیں جس کا یہ کم ہی یا اس کے اندر بہت بڑی بڑی, بڑی اور شہدارہ سرامتیں ہیں لیکن جس کے لیے یہ قومی یا اس قوم کے لیے جو ہماری آدھار پر اور اس رشتے کے جوڑ پر اور فکر کرے اپنے باتوں کو تفر کرے کب اسے پتا کرے گا اللہ اور مفرپور کے دوستی کرتی پڑھائی رام سا مومی اللہ تارا کہتے ہیں أولا في قبرت مهنائي آخذ اللهم مباركات مالذي رب العيد إن في حلق السماعات والأرض واختلاف دين من محار لآيار في شروع للبار الذين يذكرون الله الضيان مبعودا وآنا دلو به ويتفتلون في حلق السماعات والأرض ربنا ما قدمت هذا باطلا سُلِم آمِنْ حَانِّي إِذْ آلَا قَابِ او خِلَا قَرْمَا پڑھ گئے وہ لوگ تو آج آپ کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور سب کو کہیں پڑھتے اند ہزارات کی کتاب اندھ ہزارہ کی شادیوں پر موبائل کے لیے ضروری ہے تو قور و فکر کرے ترستی اس جوڑے کو میاں کے کاروبار ح کو ابھی بڑی شانی کر سب مانگے دونوں کے پیدا کر دیا انہا سرا سے ہی دوڑے کر تمام لوگوں کو نوازے اور یہی خوشحال انتظار زندگی ہم سچی بنا دی اندھا رب العالمین جب یہ تعلقات آئے تھے اور ایک دوسرے کا کا کام کر دیا تو ایک دوسرے کو حقوق یا تحرام آ کے مقرر کر دی آج ضرور و شاپ کے پرما درد اپنے ہمارے اوپر ہماری نیتنی کردوں کے کیا حقوق ہیں اور ایک پرماتا اور ایک امیران اور اپنے پرایے کہ وہ اپنے بارے میں غور کرے کہ ہمارے اوپر ہمارے شوہر کے کیا حقوق ہیں جب تک ایک دوسرے کے حقوق کو نہ بچانے تب تک انسان ایک دوسرے کے حقوں کو ادا نہیں کر سکتا اس لیے کسان کتاب سہنی سننے سنت مال میں بہت وزارت... فتادو... فتادو... فتادو... فتادو... فتادو... فتادو دلوقت... آج یہ کاور کرانا چاہتے ہیں جن چار عورتوں کا کو کوئی ہی حکومت نہیں ہے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں جن اسلام پہ عورتوں کا بہت ہی زیادہ رنگ ہوتا ہے اسی لیے ہمارے انگو میں ہماری ماؤں بہنوں کو آزادی اور سے خود کے نام دے کر کے ہمارے انگو میں ہماری ماں اور بہنوں کو تباہ بتا सु बा चाहे ंबारे अ अ्क्ष्यपाद रहाए आ नहींे अं हर पुड़ा जीजी कुनारे साून अते बड़ी सूर सबसे अदरी करें सूरण सूड़े नंबर को सूर पूर् ंदरा अर साहरे शातुमार क्या है वह व़ مطلب پیاس رکھتی ہے دو ماہ کو اڑتا ہے بچے مطلب بھوک رکھتی ہے جو ماہ پریا کرتا ہے بچے کو کھانا کپڑا دیکھ بھال <سؤال> ہر اس کے حالت میں اور رکھوں پر کائم کرتی ہے ہمارا سو <سؤال> ذہار اور نگرانوکر کیا ہے اس لیے ہم اللہ کر مانتے ہیں ہم نے عورتوں کے ان کو ایک اور سکریت دے رکھی ہے کیونکہ ہم نے ان کو قوبان بنایا ہے اور ان کو ہم نے ذمہ دار اور وگرانوکرن کر دیا ہے کے حقوق میں کوئی فرق نہیں کرتا ندیشران بیٹھے ہوئے ہیں بتائے ہماری بیویوں کے ہمارے پوچھو کیا حقوق ہے شہاد عورتوں کے حقوق ہمارے پورے بچہ ہے یا رکھوں گا ہر کو سب جیسے کہا کے یہاں آ رہی گا ہم نے اس کے کے کا حقوک ہیں آپ نے خاص سمایا تمہارے اندر تمہاری بیبیوں کے لانے حقوق ہیں نمبر ایک مہا پلا کرنا جب کھانا کھاتا ہے اور جیسے کھانا کھاتا ہے ویسے اپنی بیوی کو کھانا پلانا یہ پہلا ہے نمبر دو وہاں ادھر کس اور پھر تم اب کپڑا تیار کراتے ہو اپنے کپڑا سلاتے ہو خریدتے ہو تو تمہارے پر جی اپنے ہی کے دیتی دیتی ہی کپڑے خریدو یہاں لکھی نئے ساتھ سمایا اور جو ہوتی رہتے ہیں کبھی عورت پر لانچ نہ دے کبھی عورت کو یہ ہے تمہاری اس شکل دیکھنے کے بعد ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے تمہیں ایسی مرحوت ہو ایسی برتناف ہو ایسی درمیدار ہو کہ تمہاری شکل خراب بس نہمبر تین نمبر چار کبھی اس کو بال چہلے پر نہ مارو اور کبھی اس کو مارنے کی چرا سکو خبردار کبھی عورت کو سزا دینے کی تو بتائے تو ایک بیمار آپ کے اس پر کوئی شارت اور سپا نہیں آنا چاہیے گمبھی کے ہاتھ پڑھنا کبھی اس پہ سزا لے اور آپ میں سونے کی متعدا وہ رہا بر تھا اور وہ کبھی بار کرتا ہے وہ خبردار خبر تھا ہاتھ نہ اتارا لیکن اب سوچ برتھ آج یہاں متوازہ کی بنا پر مگر پہلے دے گا ایسا چند گڑھ جا اللہ ہوں ساتھی یہ سماج کی تھا آگے آ کے ساتھ مارا بڑا سہجو تھا اگر کبھی نامان ہوتا you, because of the filtrate, the یہ <تصفيق> اور <تصفيق> ایسے حالات میں اگر کسی سنگ نے دیوی کو کہہ دیا کہیں گیا خبردار عورت کو گھر میں آنے کے عالت نہیں ہے تو آپ نے ساتھ خبردار شوہر کا سب سے بڑا حق عورت کے اوپر ہو گیا ہے کہ شوہر کی اجبی کو میں ایسے انسان سب کے گھر میں آئے نہ یا اور یہ تم سہ سکتے تو سماج سے گھر کا ذمہ ہے وہ میں سمجھتا ہے کہ سماج کے آنے سے ہمارے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور آنے کے بعد کوئی اور جرائم کی باتیں جیبت چکنے کی باتیں کر کے یہ ہمارے برتنوں کو بڑا طرح کی ہے ہمارے گھر کا بیول <سؤال> خراب کر دیتا ہے یا کوئی عورت آگے کر ہے تو شوہر کا انکار کر دے مدد کر دے تو بھی عورت ایسے انسان کا شوق ہے گھر میں کاخت ہونے کا دے یہ عورت عورتوں کو شوہر کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ میں ایک گرے کے حصوق ادا کرنے کے لوگ ہمارے حصول کو بھی آنا گول گئی ارحمك الله وثقاف وصلى على قاتل الذين اصطقا انما اتفق هذا الصلاه القاتل بالشاطنه مرضوا بخلافه وعاقر غنه للتعروض وعاب غنه بالو فرخره غنه فارباح فخرها شيءا الله فيه خيرا من كثيرها هل هذا الذين مرضوا اور سمایا کہ حال فرمی تمہاری کی کیا آئی ہے یہ کوئی دنیا کرنا ہوتی ہے انسان گرستیاں ہوتی ہیں کوشاہیاں ہوتی ہیں لیکن ورزوں کو سہا سڑا ہو سکے رہے ہیں وہاں پہ ہو اے مردو ایسا لوگ اپنی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو اچھی زندگی کیا ہے ان کے کوشاہیوں پر سر کرتا ہوں ماس پہنا اور اس سے ہسکے ہوتے بات کرنا خود ہنگامی سے بات کرنا ایسا نہ ہو کہ گھر میں تمہارا کاروبار رکھنی جگہ گھر باہر کھلاڑی بات نہیں جگہ آؤ تو وہ ٹی وی سے بات کرو اگر کوئی بات رہے تو اس کے سر پر چڑھ لو سے بات نہ کرو اور جا کے ہمارا ہمیں بڑا ٹینشن ہو گیا ہے پڑا گہرے بالکل یہ گھر کی ٹی وی ٹینشن کو دور کرنے کے لیے آپ کا ٹینشن ضرور ہوگا اور خشکوار کرنے کا رکھتے اور وادہ کا رکھتا انہیں سب سے پہلا مطلب ہے بچے سب کے آپ کی کتاب سوئیں گے چھوڑنے کی برابر وہ مداد جو سب میں رہ جی اگر آپ سنتے ہیں نیم مسجد کے اندر وہاں کے لیے نہیں آتے کو ہے کہ ہم جس کے کمے کو دیکھتے اب میں کے چلے نکلتا ہے تو میرے بھائی بھر ایک روپے کو پابندی کرو ہر مطلب کو لگتا ہے اور ہر عورت اپنے چیز اپنے سوہر کے بندوق کا لحاظ رکھے لیکن اور ہے آج ایسے زمانے میں ہم لوگ کو ہے کہ مسلم سب سے چین قدم ہے اللہ تعالیٰ پوری طور سب کو محفوظ المرا کس لاکھ کے حالت بردار جو کسی آگے کا حصہ اور پورے دنیا میں کیا ہے پوری دنیا میں سنابی ہمارا سے ہو ہوتا رہا ان کے وقت بھی کی وہ کیا ہے ان کی جاس بھی ہمارے اوپر گہروں نے کیا حقوق ہے اس کو سمجھتے تھے اور اس کو الگ کرنے کی فکر کرتے تھے چاہے اپنا حقوق پائے یا نہ پائے سب روزگار رہنا ہاں چاہتا ہے اس کے کہنا ہمارا ٹیم ہمارے ٹک بھی ہے ہمارے لڑکے کی یہ تعریف بھی ہے کہ ہر انسان کی ترفیف ہو کہ ہمارے اوپر جو پیروں کے حقوق ہے ہم پیروں کے حقوق کو ریڑھ پیدا کر لیں تاکہ اندر عالت کا ہماری سکر نہ ہو کہ ہمارے اوپر ہماری ٹیوی کے کیا حقوق ہے اور نماز کے لیے ناگر یہ نماز نماز نماز نہیں پڑھے گا آنند کیا جائے گا کیا ہے کہا نہیں سات یہ رات ہے ارے یہ کرن پڑھ رہا ہے کسی بھی چیز نماز دے گی اور میرے گھر سے دور ہیں ان کو اپنے گھر دی. سے قریب کر دے جو دین سے دور ہیں ہم سالوں کو دیکھدار بنا دے ہمارے کسان ہمارے ایک راج کو سمندر تھے ہمیں ایک کر دے ہم اس سے ہمارا کسان کے ہر ایک کو دوسرے کہ صلى الله عليه وسلم تعطينا سيحرنا. اللهم برد الأمين والمسلمين عباد الله رحمكم الله. إنا الله لأبره بالهزر وكيساد وكيسا إن يقول باره أعرفان شاعدا كتري بالقلق. يأذنكم لعنكم تبطرون ونقروا الله لسلكم ونروه يسرا لكم ونقروا الله كعاما أثغت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل